الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد ولا رسول بعده ولا امه بعد امتي ولا شريعه بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي وصلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه الذين هم خلاصه العلم الارباع وخير الخلائق بعد الانبياء وهم كنجم في السماء الاهتلاء والابتلاء وهم مفاتيح الرحمه ومصابيح القرى اعوذ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشرین والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات يعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيم صدق الله العلي العظيم وصادق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھنے اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم انك اللهم بارك محمد کمابا محترم بزرگوں اور عزیز دوستو انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ مغفلت ہے حالان کے موجودہ دور میں ہر کسی کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے بعض لوگ مسائل کو ابھارتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ پاپولیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے انسانیت کا بعض لوگ فوڈ کو انسانیت کا مسئلہ بتاتے ہیں بعض لوگ صحت کو انسانیت کا مسئلہ بتاتے ہیں یہ سارے مسائل چھوٹے ہیں کیونکہ ان مسائل کا تعلق اس دنیاوی زندگی کے ساتھ اور انسانیت کا بنیادی اور سب سے اہم ترین مسئلہ وہ مغفرت ہے جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے عقوہ کے ساتھ اللہ رب العزت بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے میری مخلوق بالخصوص میرے بندے ان میں اکثریت کی مغفرت ہو جائے چنانچہ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے مغفرت کا راستہ بتانے کے لیے کم و بیش سوالاکھ امبیا بھیجے مغروض فرمائے کہ انسانیت کو مغفرت کا راستہ بتایا جائے چنانچہ آج کی جو گزارشات آپ کے پیش نظر کی جا رہی ہیں یہ مغفرت کی دس شرائط ہیں یعنی دس ایسی شرطیں ہیں جن کے ساتھ انسان کی مغفرت وابستہ ہے تو ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر جمعہ کسی ایک شرط کے اوپر تفصیلی بات ہو سکے جو پیش نظر آیت مبارکہ آپ کے سامنے ابھی ابھی تلاوت اور سماعت کی ان سب نے سعادت حاصل کی ہے یہ سورہ احزاب کی پینتیس نمبر آیت ہے اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک انصاریہ صحابیہ ہیں سیدہ عکم عمارہ رضی اللہ عنہ یہ بنیادی طور پر انصاری صحابیہ ہیں اور اللہ حرب العزت کی محبت میں سرشار ہو کر انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول یوں تو قرآن کریم میں عموماً مذکر کے سینے میں اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا ہے اور اس کے ذمن میں پھر ہم خواتین بھی احکام کی فرما برداری کرتی ہیں لیکن عموماً احکامات جو ہیں اللہ رب العزت نے مردوں کو مخاطب کر کے فرمائے ہیں قرآن میں کبھی خواتین کا تذکرہ مردوں کے ساتھ جوڑ کر نہیں فرمایا تو یہ محبت میں ایک سوال تھا جو حضرت ام, ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ رب العزت نے ام, ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال کی تشفی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقالطین والقالطات والسادقین والسانقات الہ آخری ہی یہ پوری آیت نازل فرمائی تو اس میں ہر جگہ مرد جہاں مرد کو مخاطب کیا وہاں ساتھ میں خواتین کو الگ سے مخاطب فرمایا یہ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے پھر اس کا جو پہلا جملہ ہے امن المسلمات آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ اللہ اس پر ہو کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے والمؤمنین والمؤمنات پھر سچ بولنے والے مومن مرد اور مومن عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں وسادنی وساد صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں بلخواشین بلخواش آت آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں ولمتقین ولمت صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں بس امین وسو روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں وحافظ ہوں ولحافظات اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کثیر و ذاکرات اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں ناظیمہ ان کے لیے اللہ پاک نے مغفرت اور بڑے عظیم اجر کا وعدہ کر رکھا ہے تو اس میں جو پہلا جملہ ہے ان نلمسلم نولمسلم یہ آج کی ہماری گفتگو کی بنیاد ہے اور ان شاء اللہ یہ دس شرائط بتائی ہیں تو ان دس شرائط میں آج پہلی شرط بیان ہو رہی ہے کہ آئندہ جمعہ دوسری اور اس طرح کوشش ہوگی کہ اگر اللہ نے زندگی دی اور موقع دیا تو ان دس شرائط پر بات ہوگی کہ مغفرت کی دس شرطیں بھی بنیادی طور اس میں پہلی شرط اسلام اسلام پوری انسانیت کی ضرورت ہے اور انسان دین فطرت تھا جیسے پانی مشروب فطرت ہے شدید گرمی کے موسم میں جب آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے تو آرٹیفیشل مشروبات جتنی بھی ہیں چاہے وہ کولڈ ڈرنکس کی صورت میں ہو یا جو مروجہ ہمارے معاشرے میں نو رس مختلف قسم کے لال پیلے شربت ہیں کوئی بھی مشروب ہو وہ مشروب تو ہے مگر مشروب فطرت نہیں ہے اور پانی جو ہے یہ مشروب فطرت آپ جتنے بھی مشروبات پی لیں پیاس بجے گی نہیں وقتی طور پر آرام آئے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ تقاضا اٹھے گا کہ پیاس بجھائی جائے اور پانی ایسا مشروب فطرت ہے کہ یہ پیاس کو بجھا دیتا ہے ایک گھونٹ پانی کا حلق سے اتر جائے تو انسان کی پیاس بجھ جایا کرتی بالکل جس طرح پانی مشروب فطرت ہے اسی طرح دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے باقی جتنے نظریات ہیں جتنے عقائد ہیں جتنا کچھ مذاہب کے نام پر دنیا میں سلسلے ہیں وہ سب وقتی طور پر تو کسی نہ کسی پوائنٹ پر جا کر کسی کو تشفی دے سکتے ہیں عام مشروبات کی طرح لیکن پانی جیسا مشروب فطرت دین اسلام ہے کہ جو دین اسلام سے جڑ جائے اس کی ہر قسم سے تسلی بھی ہو جاتی ہے تشفی بھی ہو جاتی ہے سیلابی بھی ہو جایا کرتی ہے تو یہ سارے انسانوں کی ضرورت ہے دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے اس کو اللہ رب العزت نے مختلف اعضاء سے بنایا ہے اور ہر عضو کو کوئی ایک ڈیوٹی سونپی وہ ڈیوٹی جسم کے اندر دوسرا کوئی عضو نہیں کر سکتا مثلا آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے باقی پورا جسم اس کے مقابلے میں نابینا ہے کان سننے کا کام کرتے ہیں باقی پورا جسم کان کے مقابلے میں بہرا ہے ہاتھ میں پکڑ ہے باقی پورا جسم سے معذور ہے پاؤں میں قوت معاشیا ہے یہ چل پل سکتی ہے دوڑ لگاتی ہے باقی پورے جسم میں قوت معاشیا نہیں ہے تو ہر ہر عضو کو اللہ رب العزت نے مختلف ڈیوٹیاں دے رکھی تو آپ یوں سمجھیں کہ ہمارا جسم اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی زدوں سے جوڑ کر بنایا ہے مگر ان زدوں کو اللہ رب العزت نے اپنی ایک نعمت سے ایسا جوڑا ہے کہ یہ پورے اعضا ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود ڈیوٹی اتحاد اور یونٹی کے ساتھ کرتے اور اس نعمت کا نام ہے روح جس انسان کے اندر روح چل رہی ہو جیسے ابھی ہم سب کے اندر روح موجود ہے تو کسی کے پاؤں میں چوٹ لگ جائے آنکھ سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں کسی کے سر میں درد ہو جائے تو پاؤں انکار نہیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ میرا ہیڈ نہیں ہے درد اوپر کے ہاں پورشن میں ہو رہا ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ میں نے آرام کرنا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا بلکہ پاؤں خود بخود دوڑ کر جاتے ہیں کوئی آپ کو ڈنڈا اٹھا اٹھا کر سر پہ مارنا چاہے تو آپ کے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں ڈیفنس کے لیے کہ اس وار کو اس ضرب کو روک لو تو ان سارے متضاد قسم کے اعضاء کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی روح کی نعمت کو جو ڈالا ہے اس نعمت نے پورے انسان کو یکجا کر دیا ہے اور انسان یونٹی کے ساتھ تمام اعضا کام کرتے ہیں مگر جہاں انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے پھر آپ اس کے سر کا قیمہ بنائیں یا اس کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے اندرونی اعضا کو نکالیں کوئی پروٹیکشن کوئی ڈیفنس کوئی دور باگ نہیں ہوگی بڑا بہتر مردہ تو روح جب نکل جاتی ہے تو بیگانگی آ جاتی ہے اعضا میں اور جو روح موجود ہوتی ہے تو یگان غتی ہوتی ہے بالکل اسی طرح اسلام معاشرے کے لیے اور گھر کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے جس معاشرے اور جس گھر میں دین رخصت ہو جائے اس گھر میں جوڑ نہیں ہوتا اس گھر میں بگاڑ ہوتا ہے اس گھر میں والدین اور اولاد کے درمیان جتنے بھی رشتے ہیں بہن بھائیوں کے درمیان سب کے درمیان جھگڑے اور عداوتیں اور نفرتیں چل رہی ہوتی ہیں صرف جب دین داخل ہو جاتا ہے گھر کے اندر تو پھر جھگڑے محبتوں میں بدل جاتے ہیں بے چینی امن میں بدل جاتی ہے سکون میں بدل جاتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا سیدرحمان پھر ان کے دلوں کو ہم آپس میں جوڑ دیتے ہیں پھر ان کے دل میں توڑ نہیں ہوا کرتا تو دین اسلام جو ہے یہ ہمارے گھر کی اور ہمارے معاشرے کی روح ہے جس معاشرے سے دین رخصت ہو جائے گا اس معاشرے میں پھر سکون نام کی چیز نہیں ہوتی ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے آج کا نوجوان یہ خیال کرتا ہے کہ یورپ کی زندگی مغرب کی زندگی بڑی رنگین ہے بڑی خوبصورت ہے اور بہت سارے عنوانات سے اس کو مزین نظر آتی مگر میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جس میں عالمگیریت ہے جس کے اندر ایک ایسی قوت ہے کہ جو پوری انسانیت کو جوڑ کر چلنے کا کی دعوت بھی دیتی ہے اور پوری انسانیت کے ساتھ چلتی ہے اور اسلام کی تعلیمات کا اگر میں آج آپ کے سامنے موازنہ کروں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ الحمدللہ ہمیں جو دین اللہ رب العزت لزت نے دیا وہ دین واقع سپیرئر ہے اور بہت سے مذاہب کے مقابلے میں ہمارا دین بڑا مستحکم بڑا مضبوط ہے مگر ہماری سوچ اور فکر ہمیں راہ اعتدال سے ہٹا دیتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں اسلام ہمیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے اللہ پاک نے قرآن قریب میں فرمایا انََ اللہ یحب الطوامین وہتحرین اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا اب پاک دیکھیں پاکی کو اسلام نے یہ مقام عطا کیا کہ جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں اللہ ان کو محبوب بناتے ہیں یوحب المتحرین اب دیکھیں اسلام نے ہمیں طہارت کا اور پاکیزگی کا یہ تصور دیا ہے کہ تم حد سے اصغر ہو جب تم اپنی رفع حاجت سے فارغ ہو جاؤ تو مٹی کے دیلے استعمال کر سکتے ہو اور پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کرنا ہے اور یہ ہمارے لیے شرط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شطر شکر تہارت یعنی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اب آپ دیکھیں اس دور میں مٹی کے ڈیلے اور پانی استعمال ہوا کرتا تھا آج اس کا نیم بدل شہری زندگی میں ہمارے پاس ٹوائلٹ پیپر کی صورت ہے مگر آپ دیکھیں کہ اسلام کے علاوہ جس معاشرے کو آپ کا نوجوان للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے اس معاشرے کا حال یہ ہے کہ ان کو پاکی پانی سے حاصل کرنے کا کوئی ڈھنگ کوئی طریقہ کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں وہ لوگ سمپل طالب پیپر استعمال کر کے اپنے آپ کو پاک پاکستان سمجھنے لگتے ہیں چنانچہ وہاں کے کامن باتھ رومس جو ہوا کرتے ہیں یورپ اس میں عموماً پانی نام کی چیز ہی نہیں ہوتی اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تصور دیا کہ دیکھو تمہیں فراغت کے بعد استنجا بل یعنی پانی کے ساتھ استنجا کرنا لازم ہے پھر اللہ پاک نے یہ بھی شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ نماز کے لیے تمہارے جتنے کھلے اعضا ہیں چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے ہاتھ اور بازو کھلے ہوتے ہیں سر اور گردن کھلی ہوتی ہے پمپ کھلے ہوتے ہیں تو جو اوپن اعضا ہیں تمہارے ہر نماز سے پہلے ان کو دھو لیا کرو طریقہ وضو کا بتا دیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان اوپن اعضا پر اگر کہیں کوئی ناپاکی یا کوئی نجاست لگ جائے تو اس کو نماز سے پہلے پاک صاف کرو یہ تصور دنیا میں کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے یہودیت پوری دنیا میں صرف ہفتے کے دن سینکاک جاتی اور نسرانیت پوری دنیا میں اتوار کو اپنا دل مناتی اسی طرح سارے مذاہب کے پاس ایک ایک دن ہے باقی سارے دن وہ جانوروں کی طرح گزارتے جو ایک دن عبادت کا ہے اس دن تو وہ اپنے مندر اور اپنے سینگاگ اور چرچ میں چلے جاتے ہیں مگر باقی دنوں میں وہ بالکل جانوروں کی سی زندگی اپنے گھر میں اپنے دفتر میں اپنے کاروبار میں گزارتی اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے ہمیں دن میں پانچ وقت کی نمازوں میں جڑنے کا حکم دیا اب پانچ مرتبہ مسلمان وضو کے ذریعے اپنے آذاب کو پاک صاف کر کے مسجد میں اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو یہ تصور کئی نہیں ہے دیکھیں ڈینٹسٹ کہتے ہیں دن میں دو مرتبہ آپ برش کریں ایک صبح اور ایک رات کو بستر پہ جانے سے پہلے اسلام نے ہمیں برش کا جو تصور دیا پانچ ٹائم دیا کہ مسواک کرو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام میں جو تہارت ہے وہ بدر جہائے اتھم موجود ہے اور دوسرے مذاہب کے پاس تہارت کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے پھر دیکھیں اسلام نے ہمیں گھریلو زندگی کا کانسیپٹ دیا اسلام نے ہمیں حقوق سمجھایا تمہارے والدین کے یہ حقوق ہیں تمہاری اولاد کے یہ حقوق ہیں جائیں ذرا جس معاشرے کو آپ بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اس معاشرے کے نوجوان کا پتہ کریں وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ضرور ہے ڈگری ضرور حاصل کرتا ہے مگر اس کے والدین اس کو پیمنٹ نہیں کرتے وہ لون لے کر یونیورسٹی سے لون لے کر پڑھ رہا ہوتا ہے سرکاری خرچ پر اور پھر جب کسی پریکٹیکل لائف میں گھستا ہے تو پہلے یونیورسٹی کا لون ادا کر رہا ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن جو اس نے کی ہوتی ہے اس کا لون بڑھ رہا ہوتا ہے یورپ کا بچہ اور ہمارے بچے الحمد یونیورسٹی یونیورسٹیز تک چلے جائیں یا کوئی بھی پروفیشنل ڈگری حاصل کریں والدین اینڈ تک بچوں کو سنبھالتے رہتے ابھی تو ہمارا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس پر خرچہ والدین کر رہے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی فرمایا کہ اولاد پر کھلا خرچ کیا کرو اولاد پر کھلا خرچ کرنا بھی صدقے کے مترادے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور فرمایا کا فرمایا خی رکوم خی رکوم تو بہتر انسان وہ ہے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر تو یہ ترغیبات دیے اسلام نے ہمیں والدین کے لیے بتایا کہ ان کے چہرے پر محبت کی نظر اور ناک ڈالے تو ایک نظر پر اللہ پاک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں صحابہ حیران ہو گئے پوچھنے لگے کہ دن میں تو گھر میں والدین ساتھ ہوتے ہیں بار بار نظر پڑتی ہے فرمایا اللہ کہ خزانوں میں کبھی نہیں ہے تم سو بار نظر ڈالو گے سو مرتبہ تمہیں حج اور عمرے کا ثواب اللہ پاک عطا کرتے چلے جائیں گے اور یورپ کے والدین سے جا کے پوچھیں اولڈ ایج ہاؤسز میں رہتے ہیں صرف مدر ڈے پر ماں کو خط لکھ دیا جاتا ہے یا ٹیلی فون کال کر کے احسان کر دیا جاتا ہے کہ اماں آج مدر ڈے تھا آپ بہت یاد آئی فادر ڈے پہ باپ کو فون کر کے یاد کر لیتے بعض تو ایسے ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ باپ کے مرنے کی خبر آتی ہے وہ ٹیلی فون کال پہ سن کر کہہ دیتے ہیں کہ آپ تدفین کر لیں میں جتنے جتنا معاوضہ ہے وہ میں گورنمنٹ کو پے کر دوں گا جانے کی بھی زحمت نہیں کہ باپ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے میں ذرا تدفین میں شریک ہو جاؤں یہ فرصت بھی نہیں ہوتی ان تو گھریلو زندگی جتنی اسلام نے جوڑ کر بتائی اتنا دنیا کا کوئی اور مذہب کوئی اور نظریہ اتنا گھریلو زندگی کو پیش نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محترمہ مصروف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ہاتھ بٹایا بتا دیا کہ وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس تو اسلام نے ڈھنگ بتایا ہے گھریلو زندگی کا اور باقی نظریات وہ تو اس طرح ہے ہوتا ہے کہ یورپ میں شوہر بیوی سے سگریٹ بورو کرتا ہے کہ آپ ابھی رات کا وقت ہوں ہو پیکٹ میں ہو آپس میں اتار دوں گا یہ ان کی ہے آپ اور ہم ان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے اسلام نے ہمیں سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین و دین سراسر خاہی کا نام ہے اور میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ جب عربی کا ایک گرامر کا اصول ہے وہ آپ کے لیے تو لازمی نہیں لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب دو معارفے آپس میں جڑ جاتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے لازم اور ملزوم کہ اگر یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا یہ نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا تو یہ جو دو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلم بیان فرمائے الدین النسیحا یہ دونوں معارفے ہیں تو یہ بتا دیا کہ جہاں دین ہوگا وہاں خیر خواہ ہوگی جہاں خیرخاہی ہوگی وہاں دین ہوگا اور جہاں خیر خواہی نہ ہو وہاں دین نام کا ہوگا بناوٹ ہو جہاں خیر خواہ ہو اور دینداری نہ ہو وہاں خیرخواہی بناوٹ کی ہوگی چنانچہ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ روز اول سے مسلمان خیر خواہ ہی چلا آیا ہے رسول کا پھر تبا پھر جتنے اسلاف اور گزرگانے دن گزرے الحمد للہ سم الحمد کے سب خیر خواہ ایک دوسرے اور صرف ایک دوسرے کے نہیں انسانیت کی خیر ہی چاہیے انہوں نے ایک, ایک لفظ ہے اشار اس لفظ کا نیم البدل انگریزی کی ڈکشنری میں نہیں ہے کوئی لفظ اس کے لیے نہیں ہے ایک, یوں ہی ہمارے جو گرامر سمجھنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ سیکریفائز وغیرہ ساتھ میں لگا دیتے ہیں مگر سیکریفائز اس کا ترجمہ نہیں ہے اشار مبانی, مبانی, مبانی. جی سیکریفائزریفائز قربانی ہے اشار الگ چیز ہے اشار اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہو اور آپ اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کو عطا کرنے اس کا نام ایشار ہے بل یو انفسن اللہ پاک نے یہ صفت بتائی ہے الہل اسلام کی بل یؤثرون علی ولو کان بهم خصاصا اپنی ضرورت ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کو دبا کر اپنے بھائی کو اپنے اوپر مقدم کر لیا کرتے ہیں چنانچہ غزوہ موتا میں وہ اصحاب رسول کا واقعہ آتا ہے نا کہ ایک زخمی کو پانی کی طلب ہوئی اس نے आवाज लगाई العطش العطش تو جو زخمیوں میں پانی تقسیم کر رہا تھا وہ دوڑا ہوا ہے اب جب اس نے دیکھا تو اس کا کزن ہے اپنا رشتہ دار ہے اور وہ زخموں سے چور پڑا ہوا ہے پانی کے لیے تڑپ رہا ہے اس نے جو پانی کا پیالہ بھر کے اس کے ہونٹوں سے لگانا چاہا تو زخمیوں میں سے دوسری آواز آ گئی تو اس زخمی نے اپنے ہونٹ بند کر کے اشارے سے کہا کہ پہلے اس کو دے کر آؤ اور جب وہ اس کے پاس پہنچا تو وہاں سے تیسری آواز آئی تو اس نے بھی اشارے سے کہا کہ اس کا حق پھیلے چنانچہ پانی تقسیم کرنے والا جب تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے دوڑا وہ دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے دوڑ کر اپنے کزن کے پاس جب واپس آیا تو وہ بھی شہید ہو گئے اس کو کہتے ہیں بلیون فنون فہم بلوان اشار اور قربانی اس چیز کا نام ہے کہ اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے اس ضرورت کو دبا کر اپنے بھائی کو اپنے اوپر مقدم کر لیجیے اور یہ تو آپ کو اصحاب رسول کی باتیں بتا رہا ہوں ہمارے قریب کے ماضی قریب کے اسلاف کا حال یہ تھا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ہندوستان میں ٹرین کے ذریعے سفر فرما رہے تھے ساتھ میں ایک بیٹھا ہوا تھا انگریز کو ضرورت ہوئی واش روم جانے کی آپ نے تو پاکستان کی ریلوے کے واش رومز ماشاء اللہ دیکھے ہوں گے تو وہ بھی ہمارا ہی حصہ تھا ہندوستان بھی اور یہی پبلک تھی کسی اللہ کے بندوں نے وہ واش روم اس انداز میں استعمال کیا تھا کہ اس میں مزید گنجائش نہیں تھی کسی کے جانے کی اب وہ انگریز گیا تو بڑی دوڑ لگا کر اپنی جلدی میں ضرورت کے تحت لیکن اتنی سپیڈ میں واپس آیا اور اپنے ساتھ کچھ بڑبڑا رہا تھا کہ لوگ اس طرح واش روم یوز کرتے ہیں کہ دوسروں کو پھر نوبتی نہیں آتی جانے حضرت بدنی رحمہ اللہ نے سنا انگریز مخالف شخص کی بات کر رہا ہوں جس کی زندگی عبارت ہے انگریز سے بغاوت میں جس نے کراچی کے دینہ حال میں کھڑے ہو کر انگریز جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ میں اپنا فتوا واپس نہیں لوں گا جج نے کہا آپ انجام جانتے ہیں کہ آپ کو سزائے موت ہو جائے گی کہنے لگے یہ کفن میں اپنے ساتھ دیو بند سے رکھ کے آیا ہوں کندے پر کہنے لگے کفن تو ہم خود دیا کرتے ہیں جس کو پھانسی دیتی ہے سرکار فرمانے لگے میں انگریز کا محکومانہ کفن لے کر نہیں دنیا سے جانا چاہتا اس لیے اپنا کفن لے کر آنا وہ شخص جب انگریز کی بات سنی کہ اس کو واش روم کا تقاضا ہے اور واش روم ہماری برادری نے خوب گندا کر رکھا ہے تو اپنا لوٹا اٹھایا خاموشی سے گئے یقین کرے پورا واش روم دھو کر صاف کر کے واپس آئے اور انگریز سے کہا اب آپ جا کر استعمال کر سکیں یہ ہوتی ہے عشار اور قربانی ہمارے پڑوس میں بیمار پڑو ہمارے گھر سے میوزک کی آواز بند نہیں ہوتی ولو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتی. کہ پڑوس میں کوئی مر گیا ہے ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہو پڑوس میں کوئی مر گیا ہو ہم کہتے ہیں جی کہ شادی تو پہلی بار آئی ہے نا جی بار بار کوئی شادیاں تھوڑی کرتا ہے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان بےچاروں کا حال کیا ہو تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو اسلام انسانیت کی ضرورت ہے اور اسلام کی ہر تعلیم اسلام کی ہر تعلیم ایسی عظیم ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی کوئی اور مذہب نہیں کر سکتا کوئی اور نظریہ نہیں کر سکتا اسلام میں جو ہمدردی ہے وہ ہمدردی آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گی اسلام میں جو ایک دوسرے کا لحاظ ہے جو بچوں کے حقوق ہیں والدین کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں عزیز و عقارد کے حقوق ہیں یہ یہ کہانیاں یہ آپ کو انگریز کی کتابوں میں نہیں ملیں گی یہود اور نصارہ کی مذہبی تعلیمات میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی یہ صرف اسلام کی عالمگیریت ہے اور اسلام ایک عالمگیر دین ہے یہی وجہ ہے پوری دنیا شمسی کلینڈر کو فالو کرتی ہے اور اسلام کے لیے اللہ رب العزت نے قمری کیلنڈر کو پسند فرمایا فرمائے یسون کا انلّہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ ہلال کیا چیز ہے تلیہ مواقع کو بتا دیجئے کہ یہ تمہاری تقویم ہے اس کے ذریعے تم حج اور اپنے رمضان اور عبادات کے سلسلوں کو چلاؤ چنانچہ آپ دیکھیں پوری دنیا آج شمسی کیلنڈر کو فالو کرتی ہے مگر شمسی کیلنڈر میں عالمگیریت نہیں ہے ناروے اور نارتھ پول کے جو علاقے ہیں وہاں پر جب سورج ڈر جایا کرتا ہے تو پھر تلو نہیں ہوتا چھ مہینے تک سورج طلوع نہیں ہوتا اور چھ مہینے تک غروب نہیں ہوتا تو وہاں شمسی نظام فیل ہو جاتا ہے وہ لوگ مگر چاند وہاں بھی گٹتا اور بڑھتا ہے تو وہ چاند کو دیکھ کر حساب کرتے ہیں یا گلیوں کے ذریعے ان کا سسٹم چل رہا ہوتا تو اسلام عالمگیر دین ہے اسلام کی ہر ہر تعلیم جو ہے یہ اپنی جگہ اٹل ہے اور مستحکم ہے مگر آج ہم اسلام کا نام لیتے ہوئے کتراتے اور اسلام مغفرت کی شرط اول اس لیے اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ادخلو فی السلم فا اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ سب کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخوں تک مکمل داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا تو کھا جاؤ اور کڑوا کڑوا جو ہے وہ تھو نہیں مکمل داخل ہو جاؤ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو بھرپور انداز میں لینے والے ہو جاؤ آج ہمارا مسلمان جو ہے اس کا خیال یہ ہے کہ بس جیسے نسرانیوں کا دین مطلب چلتا ہے نا سنڈے کے سنڈے جا کے معافی کروا لیتے ہمارا نوجوان بھی سمجھتا ہے جمعہ کے جمعہ آ کر معافی کروا لوں یہ تو انچہ اچھا ہے کہ ہمارے ہاں کنفیشن کا تصور نہیں نہیں تو مولوی کی جیب گرم رہتی ہر کوئی آتا اپنے گناہ پیش کرتا اور دو سو روپے پکڑا کے پکشمہ دیتا اقبال نے کہا نا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے ان پیران کلیساں قلیشان کو کلیساوں سے اٹھا دو یہ جو پیران کلیساں ہیں نا جن جن کی نظریں لوگوں کی جیب پر ہوتی ہیں اور بخشوانے مردے بخشوانے کے لیے جو پیسے بٹورتے ہیں اور چاہے پیران کلیساں کلیساں کے ہو یا کسی اور جگہ کے وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں مسنت پہ بٹھایا جائے تو اسلام قوت حاکمہ ہے اسلام عالمگیر دین ہے میں بار بار دین کا نام استعمال کر رہا ہوں مذہب کا نہیں کر رہا ہوں مذہب النظریات کا نام ہوتا ہے جن میں انسانی عمل دخل ہوتا ہے اور دین خالصََ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے اللہ نے خود فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے ومئی غیر السلامی دینا اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو دین بنا کر ہمارے سامنے لایا فلائی ہو دن ہم اسے قبول نہیں کریں گے جتنا بڑا سائنس دان ہو جتنا بڑا فلاسفر ہو جتنا بڑا سیاست دان ہو جتنا بڑے بائٹ ہاؤس میں رہتا ہو وہ بڑے بکنگم پیلس میں رہتا ہو لیکن قبول نہیں ہوگا اس کا نظریہ نظریہ صرف خس و خواشات کی کٹیا میں رہنے والے کسی انگوٹھا چاپ مسلمان کا قبول ہوگا جو محمد عربی کی غلامی کی سند لے کر آیا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس واقعے کا جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اخبارات میں آیا اور کتابوں میں بھی بعض علماء نے اپنے لکھا تو اس نسبت سے عبرت کے طور پر اتھینٹک یعنی اس کی وہ نہیں ہے کہ ہنڈریڈ یہ واقعہ صحیح بھی ہو سکتا ہے کچھ اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہو سکتا ہے مگر مدینہ میں نوجوان جو نام کا تو مسلمان تھا مگر زندگی انگریز کی پسند کرتا تھا اس کی موت واقع ہوئی تو تدفین اس کو بھی بکیم میں مل گئی جنت البقیم تو ایک صاحب جو جنازے میں شریک تھے تدفین کے دوران ان کی جیب سے کوئی قیمتی کاغذ یا کوئی چیز قبر میں رہ گئی ہو تو انہوں نے بڑی تبود کی کہ یہ قبر کسی طرح دوبارہ کھولی جائے جب قبر کھولی گئی تو اندر نوجوان نہیں تھا بلکہ اسکرٹ کے لباس میں ملبوس جو جیسے جو لباس نسرانی دلہنوں کا ہوتا ہے وہ اپنی مردے کو جب دفناتے ہیں تو دلہن کا لباس خاتون کو اور دلہے کسی ڈریسنگ مرد کو کر کے دیتے ہیں وہ دلہنوں کے لباس میں نوجوان بچی کی لاش پڑی لوگ حیران ہو گئے اب جب وہ تصویر شائع ہوئی تو پتہ چلا کہ بچی فرانس کی جب اس کے اہل خانہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جب وہاں اس کی قبر کھودی تو اس میں وہ مدینے کا نوجوان تھا تو پوچھا کہ آخر تمہاری بچی نے کیا کیا تھا تو والدین نے کہا کہ آخری دنوں میں یہ اسلام کی کتابیں پڑھتی تھی اور اس کا خیال یہ تھا کہ اسلام قبول کر لیا جائے تو ممکن ہے اس نے قبول کر لیا تو اللہ پاک نے جس کو اسلام کی زندگی پسند نہیں تھی اس کو تدفین بقی کی مل گئی مگر نصیب نہ ہوئی اللہ پاک نے اس کو انگریزوں کے ہاتھ بیچ کر اس کو وہ قبر دے, دے تو دیکھیں اسلام ایک بنیادی چیز ہے آج ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے ہاں میں مسلمان ہوں الحمدللہ میں مسلمان ہوں ہمیں اس پر فخر نہیں ہوں. ہم یتیموں کی طرح اللہ کا کرم میں اسلام مل گیا یتیم نہ بنو مضبوط بنو مضبوط یہ تمہارے ہاتھ میں سونے کی ڈلی ہے کیسرو کسرا تمہارے اس اسلام کے ایک فرزند کے سامنے گٹنے ٹیک کے کھڑے ہوئے سیدنا فاروق سیدم رضی اللہ عنہ کیسے لو کے کے تاج ان قلموں میں پڑے ہوئے بلکہ ہمارے اور تمہارے کہنے پہ تو کوئی کرائے کا مکان بھی خالی نہیں کرتا ایک دفعہ کرایے دار گھس آئے پھر نکل کے نہیں دیتے ہم تو ایسے یتامہ ہیں اور اصحاب رسول کا حال یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ افریقہ کیونکہ اگر وہاں رات آ تو پھر جنگل میں آپ کو مشکل ہو جائے گی قسم کے درندے رہتے لشکر نے جنگل کے دہانے پر کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ہم اللہ کے ماننے والے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہمارا کچھ دن اس جنگل میں قیام ہوگا لہذا تم خالی کر دو جنگل چنانچہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہاتھی سے لے کر جیوٹی تک ہر جانور نے اپنے بچوں کو سمیٹا اور جنگل خالی کر دی ہمارے کہنے پہ کوئی کرائے کا مکان خالی نہیں کرتا کیوں اس لیے ہمارا عقیدہ کمزور ہے ہم سمجھتے ہیں اسلام صرف عقائد کی بات ہے بس مان لو جمعہ کو حاضری دے دو بہت نہیں ایسا نہیں تمہاری آمان. چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کی پابند ہونی چاہیے کبھی بول کیا آپ نے آپ جو کلمہ پڑھ کے اپنا سودا بیچتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حرمد الرسول اللہ مجھے اتنے میں یہ چیز پڑھی اس کلم کے حروف چوبیس ہیں اور وہ چوبیس گروہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تمہاری چوبیس گھنٹے کی زندگی اس قدمے کے تحت گزرنی چاہیے چنم گو گویم مسلمانم بلرزم کسی شاعر نے کہا میں جو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز اٹھتا ہوں مسلمانم کہ دانم مشکلات لا الہ را جانتا ہوں کہ لا الہ کے پیچھے کتنی مشکلات ہیں تو میرے محترم بزرگ عزیز الہ آپ سے تقاضا کرتا ہے اسلام آپ سے تقاضا کرتا ہے اور اسلام مغفرت کی پہلی والمسلمات کی آیت میں اسلام مغفرت کی پہلی شرط ہے کہ اسلام ہونا چاہیے تو مغفرت ہوگی اسلام کے علاوہ کوئی اور نظریہ ہو کوئی تارے توڑ کر لائے کوئی مرخ پہ جا کے کمندے ڈالے کوئی کچھ بھی کر لے فلے یق بدمن ہو صرف اسلام ہوگا کیونکہ ان دین اللہ اسلام اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے اس کے بعد ان شاء اللہ آئندہ جو پر بات ہوگی وآخر دعوانا